ص اللہ محمد محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہکاتہ البشہ الباشہ باقی تمام شامین برادر خارن سب خوشی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در کتاب دار شریف میں سے درست نمبر چار سو بانوے ایک سو ہے اور اوراج فتح میں سے جو ہے دس نمبر ایک سو ہے اس میں ہمارا پہلے سمجھ بارہویں اس میں لال نمبر اڑتالیس ہمارا چل رہا ہے اس میں لا اللہ وحمد اللہ شریک والی پیراگراف آگے آ کے واہ لاک الشین قدیر اس کے ویل مشیر واہ لاک الشین قدیر والی پیراگراف شکل توضیع ہو گئی تھی اور آج جو ہے ولہ المشیر کے تھوڑی سی توضیع آپ لوگوں کو دے دوں تو ال جو لغات ایک تول ہی ہے دوسرا مشیر ہے میں لفظ علا جو ہے حرف جار ہے اور تک کے معنی دیتے ہیں وہ ضمیر ہے اس کے معنی اس وہ کا معنی دیتا ہے تو الہ ہی یعنی اس کی طرف اس کی جانب اس تک یہ معنی دیتے تو المسیر مسیر لغت میں جو ہے سارا یہ سیرو سے سارا سعد کے ساتھ یعنی سارا یہ سیرو سے ہیں انجام انتہائی کار یہ معنی کیا ہے حشر نتیجہ یہ معنی مسیر کا القاموس و سجید نام میں کیا ہے اور مشیر کہتے ہیں یہ اصل قانون کے آس قانون سرفی کے لحاظ سے ماسوار ہے ما فعل کے وزن پر مجرمی ہے من باب باس یعنی فعلا یا خلوص سے اور وہ اشوارۂ فلاں مسیراََ ہاں جی تو جو سار اللہ فلاں المسرین کے قول تعالیٰ و الا اللّہ المصیر بولتے ہیں سار علا فلاں المصری یعنی فلاں شاہ کی طرف اس کی بازگش ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی قول و الا اللّہ المصیر اللہ ہی کی جانب بازگش ہے اللہ ہی کے طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے حشر اسی کے حضر میں ہوگا انتہائے کار اسی کے درگاہ میں ہوگا تو کہتے ہیں یہاں پر یہ قیاس جو ہے مصیر میں مسوار ہے مثل معاش ہاں جی معیشت سے معاش ہے مسوار معاش کے وجن پر یہ جو لغی تحقیق ہے اس کا مختار اس سے ہاں لغت اللہ اس کی لفظی تحقیق کیا ہے اس بات کا ترجمہ عربی تھا مصر عربی تھا تجمہ قانون ہوا قیاس و قانونی صرفی کے تعداد مثار الرمی ہیں اسباب با یعنی فالیہ فلوس ہے. و اللہ الفلاَََ مشرن کا قلی اللہ المشیر یعنی فلان شاذ کی طرف اس کی بازگشت و پلڑنا ہے جیسے اللہ قل اللہ کا ہاں جی اللہ کا یہ قلِ مبارکی و الا اللہ المشیر اور اللہ ہی کے طرف پلڑنا ہے اور شاروی عبارت کی جو لغات سیاح و لغت سے لیا سیاح ہاں جی سیا مخت مختار سیاہائے جوہری کی جو کتاب ہے مختصر مختار سیاح سے لیا تھا اس کی توجہ ہاں جی اور المشیر مردہ راغب میں جو قرآن لغات فرماتے ہیں المشیر شعر ان سے ہے کہ سارا علاقہ ذا یعنی انتہائل فلان شاخ کی طرف اس کی باز ہے یا انجام ہے سارا علاقہ زا سوات کے ساتھ تو اے انتہائیل یعنی فلان شاذ کی طرف اس کی بعض ہے یا انجام ہے یہ مانا دیتے ہے بیشتر محردات راغب میں آخرماتے ہیں المصیر مظہر میمی اس کے جامع مسائل انجام نتیجہ وہ جگہ جہاں پانی پہنچتا ہے اس کو مصیر لغت میں تو مسیر ان پہنچنے کی جگہ انجام حشر یہ معنی کیا ہے اور محردات راغب میں اور وسیع و کے ساتھ پایان سر انجام کار حشر سر انجام کار انتہا کار یعنی ان کسی بھی کام کی انتہا آخر منتہا کے معنی میں اور پہنچنے کی جگہ یہ معنی بھی لکھا ہے یہ معنی جو ہے فارسی لغت ہے الرائط کے نام سے اس میں لکھا ہے تو اس لغوی بحث کے ساتھ مسیر کی جو میں نے تین چار لغت کتابوں سے آپ کو جو مختلف معنی کیا تو اس لغوی بحث کے نجے میں المشیر سے مراد اس دعا میں یہ معنی مناسب ہے مشیر الہل مشیر یعنی پایان و سر انجام کار حشر انجا سر انجام کار یعنی اور انتہا انتہا کار پہنچنے کی جگہ یہ سارے معنی یہاں پر مناسب ہے تو جب دعا کا جو وہ المصیر کے جو دعا ہوگا حشر یعنی حشر بعض کی جگہ المصیر حشر بعض کی جگہ پلڑنے کی جگہ انتہائی کار سارے کاموں کے اختتام پائین و سر انجام کار ہیں پائین بھی فرسی ہے اختتام کے معنی میں کاموں کی انتہا صرف اللہ ہی کی جانب ہے یعنی تمام کانوں کے اختتام اللہ ہی پر جا کے ہو جاتی ہے ہاں جی تمام حاجتوں کا اختتام بھی اسی پر جا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتی ہیں تو سب کے بعض گش اسی کی طرف ہے سب نے اسی کے پاس جانا ہے آخری جو ہے دروازہ جو بندہ کھڑکھا خد جاتا ہے اور کھلنے کی امید ہے وہی اللہ ہی کے درگاہ ہے تو اس عبادت ان دعا میں الیہ المسیر میں لہی کی تقدیم سے حسر کا معنی دیتی ہے کیونکہ لہٰ کا متعلق المسیر ہے اور یہ مؤخر ہے اور یہ ادبی قاعدہ ہے کہ تقدیم و محق و تاخیر یفید الحس ہے یعنی اس سے ترجمہ میں صرف کا اضافہ ہوا ہے لہی کو مقدم کرنے سے ترجمہ میں صرف کا اضافہ ہوا ہے کہ سب کا سب کا بازگشت صرف اللہ کی طرف ہے الیہ المسیر صرف اسی پاک ذات کی جانب سب کا بازگش ہے سب کا پلڑ نہ ہے سب کا انجام اسی خاص نہ اسی کے پاس ہوگا اسی کی طرف ہوگا چنانچہ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے جو ہے چنانچہ میں بھی یہ جملہ یہ مبارک جملہ کثرت سے آئی ہے جیسے الا اللہ تشہیر العمر شعر شعرا نمبر 53 ہے یعنی اے لوگوں خبردار اعلی الا اللّاہِ تصیر تمام کاموں کے بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے اللہ الّہ تصیر تمام کاموں کے بزگش اللہ ہی کی طرف سے اسی مشیر سے تصویر الہمظار ہے اور وہ غفران بنا ولیکل سورہ بقرائے نمبر دو سو پچاسی ہے. اس کے اندر ہے غفران بنا ولکل مشیر پرور نگارہم تو سے تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہماری باز گش ہے وہ لشیر اس دعوے میں بھی تیری ہی طرف ہماری باز ہے تو اس حاج میں بھی کل ہے آج میں الہ ہیب کی ضمیر ایک کا مخاطب کے ضمیر ہے وہ چندن فرانی پر تحصیل جرد مسیر کا لفظ قرآن پاک میں ہے اور اسی معنی میں جو ہماری اس دعا کے اندر ہے المشیر بعض کے معنی میں ہے پلٹنے کے معنی میں تو غوفران کہ اللہ رب بنائے اب اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں بخش طلب کرتے ہیں ولیق المشیر اور تیری ہی طرف جو ہے سب کی بازگش ہے ہماری بازگش ہے اس طرح تیسری عاد جو ہے ولی الَََہ سماوات ولاج ولی اللّہ المشیر یہ سورہ العد نمبر بیالیس ہے یعنی ہاں جی وِلّہ ملک و سما آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ صرف اللہ کے لئے وَل علم سے وَلّہ علم سے ہے جی اور صرف اللہ کے اور, اور سب کو اسی کی طرف پلڑنا ہے یا اسی کی طرف ہی بازگش ہے سب کا یعنی ہاں جی تمام آسمانوں اور زمین کے بادشاہ صرف اللہ کے لئے ہے ولی اللہ ملک و سماواد والا ویلہ علم سے اور سب کو اسی اللہ کی طرف بنانا ہے تو اس دعا میں بھی الا المشیر ہے اس میں الہِ پر اللہ آیا اس میں ظاہر آیا تو اللہ الہی ملادم اللہ تعظر خدظ اللّہ لفظ ہی آ ہاں جی اور اسی طرح آج نمبر چار وی حضر اللّہ النفص ولا اللّہ المشیر سر علمان عید نمبر اٹھائیس میں اور اللہ تمی اس کے ذات یعنی اس کے ذات کی نافرمانی سے ڈراتا ہے وی حضر رکم اللہ اللہ جو اس نافرمانی سے ڈراتا ہے و اللہ مشیر <الْمسیر> اور اللہ ہی کی طرف پلانا ایسا کو تو اس حادث میں بھی ہاں جی اللہ جو ہے بازکش اللہ ہی کی طرف ہونے کو ذکر کیا الا اللہ المشیر جیسے ادھر الہ المسی تھا سب پانچواں عائد انیشکلی والد کا ہاں جی انیشکلی میں اللہ فرماتے میری بات شکری ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو الہ ہاں جی علی اور میری ہی طرف تمہارے باز گش ہے علی المشیر میری ہی ہے تو اس طرح جو ہے تمام موضعات کی بعض گش اختتام انتہا اللہ کی طرف ہے یہ جو ہے آیت قرآن میں میں نے صرف پانچ ہاتھ ذکر کیا ہے اس طرح کے اور بھی بہت سے آیات ہیں جس سے واضح ہو جاتے ہیں کہ سب کے بازگش و آخری ٹھکانہ و انجام محاصر اللہ ہی کے جانب ہے ہاں اور یہی جو ہے ایک اور یہ لہٰذا یہ ہماری دعا بھی ہے اور یہی ہمارا آکیدا بھی ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ علی المسیر المشیر اللہ المسیر اِل المسیر الکل المسیر مختلف الفاظ میں اسی معنی کو اللہ نے بیان فرمایا کبھی فرمایا اسزات اردس کی طرف تمہاری بادش ہے کبھی انبیاء کے زبان سے فرمایا اللہ تیری طرف ہماری باد گش ہے کبھی اللہ نے اپن تش فرمایا اللہ مجھ اللہ کی طرف تمہارے بادگش ہے ہاں کبھی فرما اللہ المشر خود اللہ کی طرف تمہارے بادگش ہے تو سب کا معنی معفوم سب یہ کہ اللہ کی طرف ہماری باد گش ہے اختتام انجام کار حشر سب اسے اللہ ہی کی طرف ہوگا اسی سے آئے ہیں اور اسی کے پاس پھر جانا ہے اسی درگاہ سے آئے ہیں ہم اسی کے محلوق ہیں اور اسی کے مردوخ ہیں مملوک ہیں اور اسی کے مربوخ ہیں اور اسی ذات کی طرف پلٹ کے جانا ہے ایک قرآنی حیکت ہے اسی الہ المشیر کے حوالے سے ہاں قرآن پاک کی نوشنی میں جو ہے یہ کہ اہداب خلقت جہان بٹ شنی میں اس کائنات کو اللہ نے کیوں خلق کیا اور موجودات دوسرے موجودات کو کیوں خلق کیا تو وہ یہ کہ المشیر اللّہ اللہ کی طرف دوبارہ بعض کش کے کیا ہے وہ اور اللہ ہی کی طرف رجوع کے لئے اللہ نے موجودات کو خلق کیا تو اس مقام پر تین اہم سوال جو ہے نو انسانی سے ہوتا ہے اِل المشیر کے حوالے سے جو ہے تین اہم سوال ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے کدھر سے آیا ہے یہ لوگ انسانی سے سوال کریں کہ تم کدھر سے آیا ہے ہر انسان اپنے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کدھر سے آیا ہے یا کہاں سے آیا ہے ایک سوال یہ دوسرا سوال کیوں آیا ہے اس دنیا میں اس دنیا میں تم کدھر سے آیا کہاں سے آیا دوسرے سوال یہاں اس دنیا میں کیوں آیا اور پھر جو ہے آخر تیسرا سوال کدھر جانا ہے پھر اختتام کہاں جانا در ہے جانا کدھر ہے تو قرآن پاک کے روشن روح سے ان تینوں سوالات کا جواب یوں ہے اور واضح ہے اور یوں ہے پہلی سوال کے جواب اللہ نے فرمایا انََ اللّہ بے شک ہم اللہ کے لئے من اللہ اور اللہ ہی کی طرف سے آیا یعنی ہم اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کے کے لیے ہے من اللہ اور اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے دوسرے سوال کے جواب وما اللہ نے جو ہے ہم کیوں آیا یہاں دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہم کیوں آئے تو اللہ نے اس کے جواب فرمائے اما خلاق تو جن لیا بدون. ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اللہ کی عبادت کے لیے یعنی ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اماں خلاق تو جن اللہ ہاں جی تو اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کیوں آیا اللہ کی عبادت کے لیے کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ جو کا جو سچا کلام ہے اس میں یہی جواب دیا ہے اللہ نے ہمیں احسن عمل انجام دینے کے لیے فرمایا توارکلکم والر اللہ جزی خلق الموت و حیاتم آم آسن و عملہ اس نے موت اور زندگی پیدا کی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے احسن عمل انجام دیتا ہے اور اسے آپ نے فرمایا کہ تمہیں عبادت کے لیے اور اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا یعنی ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا کیا ہے یہ معرفت کا کے سے کہ کہ ابن عباس جیسے عظیم مفسر نے اس لے لیابدون کو لارف سے تشریح کیا ہے اور اسی تفسیر کو ہمارے بزرگ اسیری لازی نے شروع الشان میں بھی ذکر کیا ہے لیابود لارفون ہاں جو اس میں ایک بہترین نقطہ بھی بیان کیا ہے فرماتی امن ابا نے لیا کو لار سے کیوں تشریح کیا فرماتے کیونکہ عبادت کے ذریعے سے جو معرفت ہوتی ہے وہ زیادہ کامل ہے عتم ہے ہاں جی عقل کے ذریعے سے حاصل ہونے والے عبادت معرفتِ الہی کے بارے میں اس لیے لیا وزن کو لار خون سے تشریح کرتے یعنی ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا اور تیسری سوال کے جواب کہ ہم جانا ہے تو اِن للہ و راجون ہاں جی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اس طرح اس میں آیا الہ المشر اسی کی طرف باز گاہ سے ہماری الامشر اللہ کی طرف بعض سے ہے من ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور صرف اسی اللہ کی طرف پلٹنا ہے الہ المشر تو یہ پوری جان ہستی اسی زیادہ پاک کا ہے اسی سے ہے اسی کا ہے اسی ذات عدس کے فضل و رحمت سے باقی ہے اور اسی کی طرح پلڑنا ہے جس طرح اس کائنات کی خلقت اور اس میں ہاں آنے میں انسان کی مرضی شامل نہیں اسی طرح بازگش گشت میں بھی انسان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے سب کا اللہ کی طرح پلٹ کر جانے میں بھی انسان کی مرضی شامل نہیں ہے بلکہ سب کچھ اسی ذات پاک کے حکم سے ہوتی ہے کہ بےد ہی ملکوت کلیشن ہر چیز کے۔ ملکیت و بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہیں کلو نے علینۃ الجن علانخت فرمایا اور تم سب کو خواہی ناخواہی قرآن و توان اسی کی طرح الانا ہے بس ولمشیر دعا دعا بھی, بھی ہیں اور بدغش اضا اللہ کی قرآن مسلم عقیدے کا اقرار بھی ہے ہماری یہ دعا جو ہے ہاں جی ولمشیر کہہ کر ہم ہر روز اس قرآن عقدے کا اقرار کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقاصد سے غافل نہ رہے اور ہمیشہ یاد خدا بعض اللہ اور روز اقامت کے برپا ہونے پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور اپنے احوال کے اصلاح کرتے رہیں اور اللہ تعالی اور اللہ سے ملاقات کے دن کے ایمان و عمل سالے کے ذرائع سے تیر کرتے رہیں اور اس فانی دنیا کے لذاتوں میں گم ہو کر اللہ اور قیامت سے غافل نہ ہو جائیں تو میری دعا اللہ تعالیٰ عام دعاؤں کو پر خلوص طرح سے پڑھتے رہنے کی توفیعہ فرم امین رب.